السّلام ورحمۃ اللہ الحمد اللہ محمد وحمۃ الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سیکنس موجود تمام خارن گرامی امیدان شہر میں موجود تمام خورن گرامی باقی طوری سب سے مسلم باب ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب اللہ میں سے آج نائب باب باب نمبر چھتیس باب رد رت دل مظالم میں ہیں لفظ تجمہ جو ہے رد واپس کرنا باب بیان مظالم کسی سے غصب کیے ہوئے چھینے ہوئے مال کو یعنی چھنے ہوئے غصب ہوئے مال کو واپس کرنے کے بارے میں تو اس سلسلے میں جو ہے شریک حکومت کیا ہے فرماتے ہیں شرم فرماتے ہیں یہ جو واجف ہے الغاصب غاصب پر ہے غاسب وہ آدمی جس نے کسی سے مال کو چھین کر چھینا ہے اور چھین کر حاصل کیا ہے تو اس شخص پر واجف ہے رد واپس کرنا ماغصب ہو جو چیز اس نے غصب کر کے حاصل کیا اس کو واپس کرنا الا المعبین اشاء کو جس سے غصب کیا ہے خود کو واپس کرنا واجب ہے کب ان کا نہاجن اگر وہ خود جس سے آپ نے غصب کیا ہے وہ زندہ ہو تو وہ زندہ ہو تو خود کو واپس کرنا اور اللہ ورث تھی یا اس کے وارثین کو واپس کرنا ان کا نلا وارسن اگر وہ فوت ہو چکا اور اس کا کوئی وارث ہو تو وارثین کو واپس کرنا آپ پر واجب ہے لیکن اگر جو ہے وہ خود بھی زندہ نہیں ہے اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں چلا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے تو پھر اویل الفقراء ہے تو پھر اس غصبی مال کو جو ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے یا جو ہے فقرا کو فقرا اور غریب لوگوں میں ان کو دینا ہے غریب فقراء مساکین کو دینا ہے یا, یا تامع ہو تو غریب ان کو دینا ہے ابل الفقرا ہے یا غریب لوگوں کو علم یقن لاہی وارش غروشاخا کو کوئی وارث نہیں ہے خود زندہ نہیں ہے تو پھر اس سے چھنے ہوئے مال کو خود وارث کو دینا لیکن جس نے غصب کیا ہے اس کو کھانے کی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس کے جو اس کا ایک ایک لغمہ حرام ہے اور وہ پیٹ میں آگ ڈالا ہوتا ہے کھانا نہیں ڈالا ہوتا ہے لہٰذا فرمائے غصب کی بھی چیز کو غاصب کو جس نے جس سے غصب کیا اسی کو واپس کرنا واجب ہے اور وہ زندہ ہو نہیں ہے تو اس کے وارثین کو اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے فقر... کوئی وارث یہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے تو پھر فقراء اس مالے آپ شنے ہوئے مال کا وارث ہے فقراء کو دینا اس علاقے کے غریبوں کا حصہ پلیم خوب یہ تو غصب کی بھی مال کا ہو گیا اس کا حکم بیان ہو گیا آخر حکمت وامہ اموال الظلمت لیکن جو ہے معاشرے میں موجود ظالم لوگوں کا مال ظالم جو ہے رشوت خور حکمران ہوتے ہیں یا مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے طرح طرح کی جو ہے ظالمانہ طریقے سے مال کماتے ہیں تو وہ اموال ظالمت لیکن ظالم لوگوں کے مال جو ہے یقیناً مخلوطات وہ تو مخلوط ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں من المخصوبی غصب کی بھی چیزوں مال سے بھی وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے حلال مال سے بھی تو ان کا مال تو غصبی اور غیر غصبی حلال اور حرام دونوں مخلوط ہوتے ہیں تو اگر ایک حاکم ہے جو ہنج یا کوئی بڑا آدمی ہے جو ظالم ہے اور وہ غصبی مال بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اور حلال مالوی ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کوئی انعام دے دیں آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ دے دیں, دیں آپ کے کسی کام سے خوش ہونے پہ تو پھر اس کا آپ کو کھانا جائز ہے یعنی اس کا کیا ہے فرمتی فر جوائی ہم تو ان کی طرف سے دیے گئے انعامات ہاں جی اللہ تخل و خالین منصل تین قسموں سے خالی نے اما حرام یا تو وہ حرام ہے حرام مال دوسرے سے چھن کے آپ کو انعام کے طور پر دے دیا اور آپ کو پتہ چل گیا یہ حرام ہے تو وجب اللہ یا علام بس واجب ہے وہ شاید جو جانتا ہے تحریم استعمال کے حرام کا یہ حرام مال ہے شینہ و مال ہے اس پر واجب ہے یت کا بھی وہ اس مال کو صدقہ کریں اس بلّم یالم اگر نہ جانے صاحب و اس مال کی اصل مالک کو نہ جانے اس نے تو آپ کو بطور انعام دے دیا ہاں جی لیکن جو ہے آپ کو اس کا اصل مالک معلوم ہو جائے آپ کو اصل مالک کو دینا واجب ہے خود کو تو واپس کرنے جائش نہیں ہے خود کو واپس نہیں کریں گے یا جو اگر خود اس کے ورثہ اس کا اصل مالک کا پتہ نہ چلے تو غریبوں پہ صدقہ کرنے کا ہے وہ ان علیم و اگر معلوم ہو جائے صاحب پہ اس کے اصل مالک و جبر رد اللہ صاحب پھر تو اس حرام انعام کا اس کے اصل مالک کو صاحب مال کو واپس کرنے واجب لیکن اگر صاحب مال نہ ملے اس کا پتہ نہ چلے تو اس کا صدقہ کرنے واجب ہے غریبوں پر تو یا تو حرام ہے آپ کو پتہ چل گیا یہ یہ تو نہ مجھے دیا یہ حرام کا ہے تو پھر چھ سے اس کا حکم بتایا اس کو صدقہ کریں گے غریبوں کو دے دیں گے اگر اصل مالک کا پتہ نہ چلے اگر پتہ چلے خود کو دینا واجف ہے اس اصل مالک کو دینا واجف ہے لیکن خود اس ظالم شاعت کو واپس کرنا جائز نہیں بھائی ما حلال انہیں آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس کے اپنی حلال مال سے دیا ہے تو پھر تو جائز سے آپ کے لفایہ جو, جو تصرف ہو پھر جائزہ آپ کو اس کا استعمال کرنا اس میں تصرف کرنا ہاں جی اس میں ہر قسم کی تصرف جائز سے وصرف ہو اس کو آپ استعمال کریں خرچ کریں پھر نافقاتی آپ کے اپنے خرچہ خوراک میں پھر نافقاتِ نفس آپ کے اپنے خرچہ خوراک میں آپ حیال ہے اپنے بچوں کے خرچہ خوراک میں آپ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ حلال کا مال ہے ہاں اور اس نے اپنے حلال مال سے آپ کو تحفہ طائب دیا ہے انعام دیا ہے اور ہی ملا ان تمام کاموں میں من العمو شریعت ہاں جی دوسرے کام جائز شریع کاموں میں وہ دے سکتے ہیں بل مسالے تے دینی جو ہے مسالے میں خرچ کر سکتے ہیں دینی جو ہے مسلح تعمیت کاموں میں یعنی کسی بھی دینی نیک کام میں آپ اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں اس پر آپ کو ثواب اور اجیز ملے گا تو یہ تو دو چھٹے ایک واضح طور پر حرام ایک واضح طور پر حالات ان دونوں کو حکم واضح ہو گیا تیسرا جو ہے اس کے مال جو ہے ظالم لوگوں کے مال مشتبہ ہے آپ کے لیے کوئی ماں مشتبہ ہوں یا مشتبے ہیں غیر متعقین آپ کو اس مال کے جو آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو شیک کا شکار ہے مشتبہ آپ کے لیے اور یہ آپ کو یقین نہیں ہے تحلیل اس کے حلال ہونے کا بھی یقین نہیں ہے اور تعلیم اس کے حرام ہونے کا بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر اس مال کے بارے میں کیا حکم ہے ہاں جی مشتبہ ظالم نے تو آپ کو تحفہ کے طور پر دے دیا لیکن آپ کو شک ہو گیا یہ حلال مال میں سے اس کی حرام مال میں سے دونوں طرف سے آپ شک کا شکار ہیں نہ حلال ہونے پہ یقین ہے نہ حرام ہونے پہ یقین ہے کیونکہ یقین تو اوپر دونوں کا حکم آیان ہو گیا اس پر چلیں گے ابھی دونوں پر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا حکم کیفائی صاحب ہو پھر آپ کے لیے مصطعف صرف اس کا استعمال کرنا خرچ کرنا لفقرائے حغرہ کی طرف پھیرانا تو پھر اس مال کو حغرہ کی طرف پھیلاؤ یعنی فرقرہ کو دے دو صدقہ کرو ان پرجو ہو اور جائسے تصرف ہو آپ اس میں تصرف کرنا جائسے لمن و لم یکن من العنیہ اگر آپ خود غریب لوگوں میں سے ہیں اور اغنیا میں سے نہیں ہیں لوگوں میں سے نہیں خود صدقے کے مستحق لوگوں میں سے ہیں تو وہ جو ہے اس کا تصرف کر سکتے ہیں ہاں جی تو خود کر سکتے ہیں لیکن مشتاب یہ ہے کہ وہ فقراء کو دے دیں لیکن جائز سے خود بھی تصرف کریں لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر خود اغنی میں سے اغنی اور امیر لوگوں میں سے مالدار لوگوں میں سے نہ ہو تو یعنی کو کہ خود صدقے کے مساحر لوگوں میں سے ہے تو وہ خود استعمال کر سکتے اس مشتبہ مالک میں تو یہ تین صورتوں کو حکم آپ کا بیان فرماتے ہیں پھر والا اللہ کو ہر حالت میں لیکن تینوں صرطوں میں یہ حرم حرام حرام ہے علامہ من در علیہ وہ شاید جو اس مال کو اس کے صحیح مساخین تک پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں تو اس پر حرام ہے رد دعا اس ظالم لوگوں کی طرف سے ملے ہوئے انامات کو واپس کرنا اللہ ظالم خود ظالم کو واپس کرنا حرام یہ مال خود کو واپس نہیں کریں گے اس نے جب آپ کو نام کے طور پر دیں گے آپ نے اس کو چپکے سے لے کے آنا ہے پھر آپ نے اس میں متاخی کرنا ہے معلوم کرنا ہے یہ حرام چیزوں میں سے ہے تو اس کا حکم بیان ہو گیا حلال چیزوں میں سے یقین ہو گیا تو اس کا حکم بیان ہو گیا مشتبہ ہے تو اس کا بھی حکم واضح ہو گیا لیانو فرماتے کیونکہ لانو کیونکہ یہ شخص جس کو اس نے مال بطور ظالم نے اپنے مال بطور انعام دے دیا ہے کیونکہ یہ شخص جس کو یہ انعام دے قدرت رکھتا ہے اعلیٰ صاح لیا یہ کہ وہ اس انعام میں ملی مال کو پہنچائیں الا صاحب اس کے اصل مالک تک پہنچا سکتے ہیں اے اگر آپ پہچان لیں تو آپ کو حکم یہ اصل مالک کو پہنچا دیں لیکن اگر آپ کو عالم اصل مالک نہ ملے اس کو پتہ نہ چلے ونلم یارف اگر آپ کو اصل کا اصل مالک کا پہچان نہ ہو جائے تو اس کے بعد کا حکم واضح تو پہ شریع نبین فرمایا تو فائل الفقراء پھر تو فرمائے پھر تو اس مال کو فقراء کو دے دو غریب لوگوں میں تاثیم کرو ہاں جی فقرا مساقین یا کو دے دو تو مشرف تو واضح ہو گیا ہاں جی لہٰذا جو ہے چونکہ اس اصل مالک پتہ چل جائے تو اس کو دینا ہے اصل مالی پتہ نہ چلنے کے صورت میں فقراء کو دینا ہے ہاں جی فقراء کو دینا تو اس کے مصرف واضح ہے کیونکہ یہ فقراء جو ہے من اربابی مصارف یا ہاں جی مال اس کو مال مشہور بولتے ہیں تو ارباب مشرف ان کا جو ہے مشرف کا مال اس ظالم لوگوں سے ملے ہوئے انعامات جس کا اصل مالک پتہ نہ چلے تو اس کو مال مشہور بولا جاتا ہے تو اس مال مشہور کا جو ہے مشرف اب یہ فقر لوگ ہیں فقرآل ہے, ہے اسی لیے میں نے آپ کو پھیلے بھی کہا تھا اس لیے میں آتا ہے اگر آپ کو کوئی مال مل جائے کسی کا ہاں جی آپ کو ویسے گرا پڑے ہوئے مال مل گیا اس کا مالک کا پتہ نہیں چلا اس میں آپ اس کو صدقہ کریں فقرا کو دے دیں کی ذمہ داری ادا ہو جاتی وہ ان رد دو شش فرماتے آپ کو صرف مالک کو دینا ہے اگر مالک نہیں ملا تو فقرا کو دینا ہے لیکن اگر کوئی زیادہ مومن بن کے وہیں رد دو اگر کوئی واپس کریں اس ظالم کی طرف سے ملی اس کے نام کو اللہ ظالم خود ظالم کو دے دیں واپس تو اسماں شش فرماتے اس نے گناہ کیا ہے اس نے کوئی نیک کام کیا گناہ کیا لینو کیونکہ اس نے آتا ظالم کیونکہ اس نے ظالم کو دے دیا مال المسلم مسلمان کے مال کو کیونکہ یہ مال خود کا تو ہے ہی نہیں اس کا جو آپ کو پتہ چل گیا یہ تو حرام مال ہے اس سے شناو مال ہے ہاں جی شناو مال ہے یعنی کیونکہ یہ حکم اسی کا بیان کر لینا چنا مال ہے تو چھنا مال کے بارے میں حکم آپ کو یہ ہے کہ اصل مالک پتہ چلے تو اس کو دینے کا حکم ہے اصل مالک پتہ نہ چلے تو یہ مال پھر اس کا حقدار فقرا ہے اس کا عقدہ شرع نے اس کا مسئلہ بیان کیا اس کا حقدار فقرہ ہے نہ کہ خود ظالم کو واپس کرنا ہے لہٰذا شاید فرماتے ہیں لہٰذا جی اگر اس نے اور واپس کر دیا ظالم کو اصل میں اس نے گناہ کیا ہے لہٰذا کیونکہ اس شغل نے آتا دے دیا ظالم کو ظالم مالمسلم مسلم مسلمان کے مال کیونکہ یہ اصل مالک ملے تو یہ اس مسلمان کا ہے اصل مالک نہ ملے تو مسلمان فقرہ کا ایسا ہے تو خود کا تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ولی عام کیونکہ چونکہ اس شرح نے کیا کیا ظالم کو دیکھے اور دینک سلم میں منع اس نے روکا ہے حق الفقراء فقراء کے حق کو من الفقرا فقراء سے کیونکہ حاصل مالک پتہ نہ چلے تو شرعت نے فرمایا اس مال مشہور کا مالک جو ہے فقرا ہے اس کا حقدار فقراء اس کے مستحق فقراء ہیں آپ نے جب خود کو واپس کرنے ظالم کو تو آپ نے کیا کیا تو آپ نے منع کیا فقراء سے ان کے حق کو تو آپ نے یہ بہت بڑے گناہ کا شکار ہو گیا فیل جمت تو لازم آیا من رد ہے اس کو خود ظالم کو واپس کرنے کی وجہ سے ظالمی ظالم کو واپس کرنے سے جسمانی دو گنا دو گنا لازم آیا ہاں جی ایک تو کیا ہے مال مسلم کی صورت کو دے دیا ہاں جی مال مسلم مسلمان کا مال تو آپ نے خود اسی ظالم کو واپس کر دیا دوسرا یہ فکرہ کے مال کو آپ نے روکا ان کے حق کو آ رونے ہم نے اس کو واپس کر پھر یہ دو گناہ آپ نے اگر خود کو واپس کریں تو آپ نے دو گناہ کا ارتکاب کیا ہے ساشر فرماتے ہیں وفی ذم نہا اور ان دو گناہوں وفی ذم نہیں میں ان دو گناہوں کے ضمن میں ایک اور گناہ اسمن اکبر مینوں میں ایک اور بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں سے میں بڑا گناہ کا وہ ارتکاف کیا ہے وہ کیا ہے وہ ریا ہے بھائی میں حرام نہیں کھانے والا ہوں میں حرام چیزیں نہیں کھاتا ہوں ظالم کے انعامات نہیں کھاتا ہوں بول لوگوں کو یہ شو کرا میں بڑا حلال خور ہوں بول کے یہ احساس دلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا متقی دکھانے کے لیے اس نے وہ مال جو ہے خود ظالم کو واپس کر دیا تو یہ لکھا ہوا ہے ریا ہے سوش فرمت واہ ریا یہ ریا ہے اور ریا کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ارے نبی نے فرمایا لے ریا ریا کا لوگوں کے بارے میں فرمایا لئی سا اللہ وجہم نہیں ان کے چہروں پر نور نہ کوئی نور ہوتی ہے ولا بہا اور نہ کوئی رونق ہوتی ہے فرماتے ہیں ریاقاں کے چہروں پر جو ہے وہ جتنی بھی عبادت کریں اس کے چہرے پر کوئی نور اور رونق نہیں ہوتی والا فہرست ور نہ ان کے رسم براختون کوئی برکت ہوتی اللہ کی طرف سے اور یہ لوگ جئے وہ یہ, یہ لوگ اللہ کے یہاں ان ترمن یہ لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ بدبودار ہے جیبہ مردار سے بھی مردار سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ بدبودار ایک شے ہے ولی صفنار اور نہیں کل کل قیامت میں جہنم کے آگ میں نہیں ہیں قوم ان کو یہ قوم اشد و عذاب جو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوں جو کہ سب سے زیادہ عذاب دیا جائے من اہلیہ ریا کاروں سے ہیں کل جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ریا لوگوں کو دیا جائے گا تو خارہ نگرامی صدی سے جو ہے ہمیں اپنے کسی بھی عبادت میں عمل میں ہاں جی بھی سختی سے ہمیں ہوش دلایا گیا اس مورت کو سامنے رکھ کر عام فرما ریا کار کے چہرے پر نہ نور ہوتی ہے نہ رونق ان کے رج میں بھی برقت نہیں ہوتی ہے اور یہ لوگ اللہ کے نظر میں مردار سے بھی بد بار تر ہیں اور جہنم میں بھی سب سے زیادہ عذاب کا شکار یہ ریا کار لوگ ہوں گے تو عزین گرامی اس حدیث بہت ہی جو ہے ہوفناک حدیث ہے ریا کا لوگوں کو اس حدیث کو اگر ہم محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کسی بھی زاویے سے کوئی صدقہ دے کر ہمیں اپنے اندر ریاح کا پہلو دیکھیں کوئی نماز پڑھ کر رعا کا پہلو دیکھیں کوئی روزہ رکھ کر ریا کا پہلو دیکھیں تو فورن تو وقت کریں عزین گرامی اور اس حدیث کو ذہن میں لائیں تاکہ ہم آئندہ کسی بھی عبادت میں ریا نہ کریں البتہ جس طرح ہر گناہ کے لیے توبہ ہے ریا کے لیے بھی توبہ ہے ریا کا توبہ سابقہ ریاض سے توبہ اور آئندہ ریا ارگی نہ کریں کسی بھی عمل میں تو آپ کے ریا کا گناہ اللہ بخش دے گا کیونکہ ہر گناہ کے لیے توبہ ہے ریا کے لیے بھی توبہ ہے کوئی ایسے گناہ نہیں جس کے لیے اللہ کے حضور میں توبہ نہ ہو تو اللہ ہم سب کو ریا کاری جیسی ہنج عمل سے جو کہ ہماری دنیا حرت دونوں کو خراب کرتی ہیں اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما آمین یا رب العٰ